کیسا پیارا نارا ہے یہ ہر دل نے پکارا ہے یہ مولا یہ ہمارا ہے یا مولا یا حسین یا حسین میرے مولا سب نے دل سے مانا ہے یہ سب نے جس کو پانا ہے یہ ہر سب کا خزانہ ہے یا مولا یا حسین یا حسین سدا کھلا یہ سدار یہ سدا ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین ہوگا جب بےدار یہ زمانہ آیا حسین ہر جہاں کے پر ہوگا فگا یا حسین ہر جہاں کے پر ہوگا فگا یا حسین ہوگا جب بےدار یہ زمانہ یا حسین جہاں کے پر ہوگا ہوگا یا حسین ہوتا تھا یا حسین ہوتا ہے یا حسین ہوتا رہے گا یا حسین یا حسین سین حسین, حسین،, حسین, حسین،, حسین, حسین،, حسین, حسین،, حسین یا حسین حسین یا حسین تیری قربانی مولا دیتی ہے گواہی ہر دل پہ ہوگی مولا تیری بادشاہی ہر دل پہ ہوگی مولا تیری بادشاہی تیرا ہی نام ہوگا تیرا پیغام ہوگا تیرا ہی نام ہوگا تیرا پیغام ہوگا سب کے دلوں میں ہوگی زندہ کربلا گھر گھر ہوگا آپ کا جبان یا حسین ہوگا آپ کا جب یا حسین پر ہوگا ہوگا یا حسین جہاں کے پر ہوگا ہوگا یا حسین ہوگا جب سارے زمہ نا یا حسین ہوگا جب جہاں کے لئے پر ہوگا ہوگا یا حسین شاپ حسین بادشاہ حسین, حسین، دیپا نافس حسین ہوگا یا حسین ہوگا ہوگا یا حسین ایسا ہے ایسا میرے مولا کا گھر رب نے بنا خاطر یہ زمانہ رب نے بنایا جس کی خاطر یہ زمانہ سید سلطان کا گھر کلے ایمان کا گھر سید سلطان کا گھر کلے ایمان کا گھر نوکر ہے جس کے گھر کا سارا یہ جہاں سمجھیں گے جب آپ کا گھر آنا یا یہ جب آپ کا گھر آنایا حسین سارے جہاں کے لئے پر ہوگا ہوگا یا حسین سارے جہاں کے لئے پر ہوگا ہوگا یا حسین ہوگا <سؤال> <حسینؑ سؤال> جب سارے زمانہ یا سارے جہاں کے پر ہوگا ہوگا یا حسین ہوتا تھا یا حسین ہوتا سی سی سی یا حسن یا حسن جو نہ کیا کسی نے تم نے کر دکھایا راہ خدا میں مولا کر کا گھر لٹایا راہ خدا میں مولا کر کا گھر لٹایا تم پر سلام مولا ہر صبح ہوشنا مولا تم پر سلام مولا ہر صبح ہوشن مولا تم سا نہیں ہے مولا کوئی دوسرا ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین ہر جہاں کے اور ہوگا ہوگا یا حسین ہار جہاں کے اور ہوگا ہوگا یا حسین ہوگا جب بے یہ زمانہ یا حسین ہوگا جب یا حسین جہاں کے لگ پر ہوگا ہوگا یا حسین شاخ ذرا یہ و بلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے حیران کروڑوں آنکھیں ہیں ہر سدھ حسین کا چلوا ہے حسین کا چلوا ہے کل چیتا ہوا ایک سہرا تھا اب جنت کا ایک ٹکڑا ہے کل پاک حسین اکیلا تھا اب اس کے ساتھ سکھانا ہے جو بیت گیا جو آئے گا ہر دور تمہارا حسن معنا ہے ہمارا حسن ہم کہنا راحسن ہو یا حسین ہوگا ہوگا یا حسین ہوگا یا حسین ہوگا ہوگا یا حسین ہم سب کی جان مولا تم پر قربان مولا ہم سب کی جان مولا تم ہی رہو گے مولا سینوں میں سدا جب ہوگا آپ کا ٹھکانہ یا حسین جب ہوگا آپ کا ٹھکانہ یا حسین کے پر ہوگا ہوگا یا حسین پر ہوگا ہوگا یا حسین جب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 کربلا کا ان کے لابوں پہ ہوگا نوحہ کربلا کا ہر دل بے تار ہوگا شہ کا ذوقار ہوگا ہر دل بے تار ہوگا شہر ذوقار ہوگا ساری دنیا میں ہوگا سر کربلا ماتم ہوگا آپ کا پھر سایہ حسین ماتم ہوگا آپ کا پھر ایسا یا حسین جہاں کے پر ہوگا ہوگا یاد حسین سارے جہاں کے پر ہوگا ہوگا یاد حسین ہوگا جب سارے زمانہ یا حسین سارے جہاں کے پر ہوگا ہوگا یاد حسین ہوتا تھا یا حسین ہوتا ہے یا حسین ہوتا رہے گا یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین سینیا سیاس جیسا دنیا میں نہ آیا تھا نہ آئے گا اللہ سے ایسا عشق بھلا اب کے کون دکھائے گا پندہ ہے یہ سارا زمانہ کہتا ہے ہر پل پکارا ہر ہاک کا تارا ہر کوم کنارا موٹا ہے ہمارا موٹا ہے ہمارا